بسم اللہ صحمۃ علی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ ورثول والا شاہ باقی تمام خارن برادر سامع سب کچھ مثبت سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے نمبر اور چونکہ دعوت شریف میں اس وقت ہمارا سلسلہ کا دل ہے تو اوراد کا درس نمبر اکتیس ہے تو یہ دس منتو پر ایک سو بیاسی ابلی اکتیس کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے تو چونکہ دعا آسریہ کا جو ہے پہلا سر تسعل سے پہلے جو حصہ پڑھا جاتا تھا وہ کل کے درست میں ختم ہو گیا تھا اور اسی عورادر کے جو آخری حصہ ہیں ہاں میں نے دعا کی کتابوں میں اور حدیث صلی اللہ وسلم کے مستند حدیث کے ذریعے اس پیراگراف کا جو جود اولاد سر کے آخر میں ہیں کہ من اثر الجمیل وسطر القوی یا من لم آخریت والم کے صد یا عظیم الاف یا سنت تجاوز یا واس الماخرت یا باسط الیہذینبِ یا صاحب کلِ نجو یا منتحا کلِ شغوٰ یا کریم صق یا عظیم عمن یا مبتد قبل قبلستقا کیا یا رب یا ربا ہویا سعیدہ ہوا سندہ ہوا مولا یا, یا, یا, مول یا غائط ربط اصل کے یا اللہ ہوشو خلکنہ یا اللہ, اللہ. اللہ تشویہ خلقنا, تشوی خلقنا بالنار یہاں تک جو ہے اس پیراگراف کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہت ہی میں ثواب ذکر فرمائے اس پیراگراف کی بہت بڑی اہمیت حدیث میں ذکر ہوا ہے اس کے لیے ایک تفصیل سے حدیث اور ایک ایک جملے کا الگ الگ ثواب ذکر فرمایا ہے تو میں نے ہماری تشویق کے لے کہ ہم اس دعا کی اہمیت کو جانیں اور اس دعا کو پوری توجہ سے پڑھیں تو اس لیے میں اس حدیث کا ترجمہ اور لوگوں کو کرا رہا ہوں اور اس حدیث کا جو ہے کافی کے پیراگراف قابل ہے ہاں جی دقت ہے اس میں غور کریں اور انسان اس دعا کی اہمیت کو سمجھے اور ہمارے بزرگان دین کے حسن حسام کم سزا مدانی کے عظمت کو ادراک کریں کہ آپ نے ہمیں کتنی بڑے قیمتی ہاں جی موتی ہیں ہماری دعوت کے شریف کے اندر آپ نے اس ودیعت رکھا ہے امانت رکھا ہے اس کے اندر آپ نے تحریر فرمایا ہے قرآن پارٹی جو ہے وہ تمام آیتیں اور آج کے اندر آئے طلقسی علم شریف ہے آئے شاہد اللہ ہے آئے امن اور رسول ہے اس کے بعد آئے قل اللہ و مالک الملک ہے یہ سارے آتی اس کے بعد یہ جامع اور انتہائی خوبصورت دعا ہے ہاں جو کہ جس کی بہت زیادہ ثواب ہے یہ سب آپ نے اس سے دعا کے اندر مختصر اور جامع دعا کے اندر آپ نے جمع فرمایا ہے تو حضین گرامی یہ دعا جو ہے اس کے ثواب جو ہے عمر بن شعیب وہ اپنے باپ سے اور اس کے باپ اپنے دادا سے اور اس کے دادا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پیامر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمر بن نشیب اپنے دادا سے گویا کہ نقل کر رہے ہیں اپنے باپ سے اسے سنا اس کے باپ نے اس کے دادا سے سنا اس کے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں تو وہ فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے رواج کیا ہیں اور کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ان جبرائیل نزل علیہ بحاد دعا من سماعی ونزل نزلہ علیہ ضواح کے ان مصطفرہ فقالِ السلام علیہ محمد علیہ السلام یا جبرائیل فقال انََََََََََ اللّہ اض وج العباث بحادی عطل فقال وما تل کل حدیت یا جبرائل قال کلماتن ما خنو دشی اکرم وما ہن یا جبرا کال سے آگے وہ دعا کیسا ہے تو اس کے شروع میں جو ہے یہ حدیث اس کا ترجمہ علوم کر رہا ہوں پیارے نبی فرماتا ہے کہ جب علیہ السلام ان جبیلا نزل علیہ جبیل علیہ السلام آپ پر نازل ہوا ایک دن جو ہے بحاظت دعا اسی دعا کا دعا دعائے دعا یمن اصل الجمیل کے اس پیراگراف کو لے کر نازل ہوا عمین السمائی آسمان سے وہ نظر عالیہ اور آپ پر نازل ہوا آسمان سے اس کے حد میں کہ دعا ہی کا مستف شکن مستب طرح جبیل امین علیہ السلام مسکراتے ہوئے اور خوشحال حالت میں آسمان جس دعا کو لے کر رسول اللہ وم پر نازل ہوا پھر کہا فقال جبریل نے کہا السلام علیکم یا محمد اے محمد آپ پر درود و سلام ہو اللہ آپ نے فرمایا جواب میں وا سلام یا جبریل و جبرائیل جبرائل آپ پر بھی سلام فقال جبرایل نے کہا ان اللہ از وجل بے شک اللہ از وجل نے با سے لے کے بحادی تھی یا اللہ کے پیارے نبی آپ کی طرف اللہ نے ایک تحفہ بھیجا ہے ایک تحفہ ایک ہدیہ بھیجا ہے فقال اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قماتل کل ہدیت یا جبرائل اے جبرایل وہ ہدیہ کیا ہے ہاں جی نے فرمایا کلمات المع قنو ذیل عرش ہاں جی فرمایہ جو ہے آپ نے وہ ہندیہ کیا ہے تو جبریل نے کہا یہ عرش الہی کے کنو یعنی خزانوں سے چند کلمات ہیں نے فرمایا کالک کلمات المع قنو ذیل عرش عرش الہی کے خزانوں سے کچھ کلمات ہیں. کہ اکرم کا اکر اللہ بحہ کہ اللہ نے آپ کو اس کے ذریعے عزت بخشا ہے ان کلمات کے ذریعے سے تو قال اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وہ عرض کے خزانوں سے اللہ نے میرے لیے جو تحفہ بھیجا ہے ہاں جب اس کے ذریعے سے مجھے عزت بخشا وہ کلمات کیا ہیں اور یا زیبرائل قال اس وقت زیبرائل نے کہا کل میرے حبیب آپ کہو آپ کیا بول کر پھر یہی دعا آپ کو جگر حرمائے یامن اسر الجمیلا یعنی اے وہ ہستی جو زیبائی یعنی اچھائی کو آشکار کرتا ہے وہ سطر القاوی اور زشتی برائی کو چھپاتا ہے چھپائے اللہ تو اچھائی کو اشکار کرتا ہے اور برائے کو چھپاتے ہو یا یامن لم یو آخبل اے وہ ہستی جو کہ گناہ کو فوری مواخذہ نہیں کرتا ولم یاتی کہ سدرا اور پردہ دری نہیں کرتے ان کی اور ان کو پردہ ہٹا کے جو ہے ان کے مخفی گناہوں سے پردہ ہٹا کر ان کو ذلیل و خار نہیں کرتا یا عظیم الاف ہے اے وہ ہستی جو کہ بہت عظیم اف کے مالک ہو یا آسند تجاوز اے وہ ہستی جو کہ بہت بہترین انداز میں درگزار کرتے ہو یا واصل معافرتی اے ہستی جس کے آمرزش یعنی بخشش وسیع ہے واصل اصل بہت زیادہ جو ہے بخشنے والا ہے یا باسط علی الدین اے وہ ہستی جنہیں اپنے ہاتھوں کو بخشش اور رحمت عطا کرنے کے لیے ہمیشہ پھیلائے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ <سؤال> جو ہے یا صاحب اکل <سؤال> نجوہ اے ہر وہ ہستی کہ ہر نجوہ کرنے والے کے ساتھی اے ہر نجوہ کرنے والے نے اے چپکے سے بات کرنے والے دل ہی دل میں بات کرنے والے کے ساتھ ہی ساتھی یا یامنت کل شغوہ ایگو ہستی کی ہر شکایت تو تجھ پر ہی ختم ہوتا ہے ان ہر شکایتوں کی انتہا یا اپنے ایک کے پاس گیا کوئی پر مشکل لے کر حل نہیں ہوا دوسرے کے پاس گیا حل نہیں ہوا تیسرے کے پاس آخر جو جگہ جہاں سے حل ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی درگاہ ہے یا یامن تہا کلی شغوہ ایگو ہستی کی ہر شکایت تجھ پر ہی ختم ہوتا ہے یا کریم صفیہ نہایت لطف کرم کے ساتھ درگزر کرنے والا یا عظیم المََََََََََََََََََََََََََََََ نے وہ ہستی جو عظیم احسان کے مالک ہے یا عظیم احسان کرنے والا ہے یا مفتین بن نعمِ قبل استحقاق ہے اے وہ ہستی جو بندوں کے مستحق ہونے سے پہلے ہی نعمتوں سے نوازنے والے ہیں بندہ ابھی مستحق ہی نہیں اور اس سے پہلے اس کو نعمتوں سے نوازنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذات یا سیدنا اس کے بعد تھوڑا ہمارے اولاد کی پیرغلاف سے تھوڑا مطلب ہوا یہ الفاظ تھوڑا فرق آیا ہے پھر یہاں یا سیدنا ہاں جی میں یا صحیح یا ہوئے ہمارے اولاد میں یا سیدنا ہے یہ ای لبس آیا ہے یہ ہمارے آقا یا ربنا ن یہ ہمارے پروردگار یا مولانا یہ ہمارے مولا ہاں جی یہ ہمارے مددگار یاقائیت القبتانہ یہ ہمارے عرضوں امیدوں کی انتہا اصل یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اللہ، تُس سے سوال کر تو اے خدا ہاں جی سوال یہ ہے کہ اللہ تو شویہ خل کے بھی نہ خل نہ جمے خلقی میرا ہے تو کا جو ہے دو طے سے نقل ہوا تو شویہ بھی تو شویہ ہمارے آج میں تو ہے اس میں تو شویہ مطلب دونوں ایک ہی سے توشویہ کا مطلب یہ آپ کے چہرہ جل جانے کے بعد یا جسم کے اعضاء جل جانے کے بعد لیکن بدنما ہو جاتا ہے تو اس تشویہ ہو تو یہ مراد ہے اے اللہ جہنم کے آگ پہ جلا کے ہمارے شکل صورت کو مسخ نہ کرے اس کو بدنما نہ بنا دے یہ معنی ہے اور اگر اللہ تشویہ حل نہ مانے تو وہ ڈائریکٹ جلانے کے معنی میں ہے کہ اے اللہ جہنم کے آگ پر جو ہے ہمیں کباب نہ بنا دے ہمیں بند نہ ڈالے تو یہ مانا ہے مساج دونوں کا ایک ہے ہاں جی تو یہ دعا جو ہے یہ دعا کا یہ دعا جو جبری نے فرمایا یہ کلمات ہیں یہ کلمات اسلجمی سے لے کر اللہ تشویہ خلقنا بنار بن تک جو یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہاں جی خنوز عرش عرش علائی کے مخفی خزانوں سے آپ کو بھیجا ہے اور اس تحفے کے طور پر اور اس کے ذریعے سے آپ کو عزت بخشا ہے ہاں جی تو یہ عدیث جب فرمایا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ, اللہ کے پیال رسول نے فرمایا البر جبری علیہ السلام سے ماں ثواب حاضر کلمات میرے بھائی جبرین ان کلمات کا ثواب اور حاضر کیا ہے قال تو جبرین فرمایا ہے آتا ہے آتا ہاں جی بہت دور ہے دور ہے ان قدال عمل ہاں جی ان قدال عمل کام یہ کام ہونے والا نہیں ہے عمل منتقل ہو گئے یہ کام ہونے والا نہیں ہے مقصد کیا ہے یہ یہ حساب نہیں ہو سکتا یعنی اس دعا کے لیے جو ثواف ہے اس کا حساب کرنا بہت دور ہے بہت دور ہے ناممکن ہے ناممکن ہے آگے ہیں اس کی صورت یہ لوشتم اور ملائی کا تو سا پہ سماوات ان وصا ہیں اگر اکٹھے ہو جائیں سات آسمانوں اور سات زمینوں کے فیصلے اللہ یہ صرف ثواب ذالگہ یہ کہ وہ شمار کرے وہ بیان کرے اس دعا کے ثواب کو براہ ملقامہ قیامت تک وہ بیان کرتے رہیں ما وصف ہو وہ اس کی صفح, اس کے ثواب کو بیان نہیں کر سکتا ہاں جی ما وصف من کل جز ان جز ان یہ جو کلمات ہے اس کے جو, جو ہے ایک جز کا بھی ایک جز کا بھی ثواب جو ہے قیامت تک تمام فرسٹیں جمع ہو جائیں سات آسمان زمین کے تو بھی ثواب جیسے کہ نہیں کہہ سکتا چیز ہے کہ ان تمام کلمات کے ثواب اور اس پوری دعا کا ثواب یعنی اس دعا کے ایک جس کا ثواب بھی بیان نہیں کر پائیں گے اگر فرشے اور آسمان کے سارے فرشتے انشاء اچھا قیامت تک شمار کرتے رہیں گنتی کرتے رہیں پھر بھی اس دعا کے جو ہے ایک جس کا ہے جیسے کہ اس میں مختلف اجزاء شروع میں جامن اسلر الجمیل یہ بھی ایک جز ہے صدر القبیر یہ بھی ایک جز ہے تو ذرا ایک ایک پیراگراف جو ہے جملہ جو ہے اس کو ایک جز سے تعبیر کیا اس کے ایک جز کا بھی جو ہے ثواب ہے اس سے قیمت تک ذکر کرنا چاہیں تو ذکر نہیں کر پائیں گے یہ فرمایا ہاں جی؟ پھر آگے وہ تفصیل میں ایک ایک پیراگراف کے ثواب بیان کریں اور مختصراً بیان کریں پھر اس کا اختصار کے ساتھ فیضہ قالن اب جدین جب بندہ کہتا ہے شروع اس کا پیرگراف یا من اثر الجمیلہ و ستر القویح فرماتے ہیں جب حضور قلب سل بندہ یہ جو دو جملہ ذکر کرتا ہے اے وہ ہستی جو بندے کے نیک کاموں کو ظاہر کرتا ہے اشکار کرتا ہے اور اس کی قوی اور گناہوں پر برے افعال پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ اللہ تو وہ ذات پاک ہے جب یوں یہ دو جملہ جب بولتا ہے بندہ مومن ہنج جی کہتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے کیا کرتا ہے اس کے جواب میں اور اللہ تعالیٰ اس کی ان دو جملوں کے جواب میں سطر اللہ ہو اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے وہ فی دنیا اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر رحم کرتا ہے وہ و فی الآرت اور آخرت میں اسے خوبصورت اور زیوا کر دیتا ہے زیب وزینت سے نمجتا ہے وہ سطر اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ اس پہ پر اوپر پردہ ڈال دیتا ہے الفصت پھر دنیا والرت آحرت اور دنیا دونوں میں اس کے اوپر ستّر پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے گناہ پھر کوئی نہ دیکھ سکے ہاں جی یعنی ستّر پردہ اس کے اوپر ایک ہزار پردہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر ایک ہزار پردہ ڈال دیتا ہے جی دنیا اور آحرت دونوں میں تاکہ اس کے گناہ کوئی بھی نہ دیکھ سکے تو جو ہے اس کی پہلے پیراگراف کا ثواب اور عاجر یہ فرمایا کہ جب بند یا منظا اظہر الجمین وسط العوی کا پیراگراف اس کے دل سے ذہن دل و زبان سے جاری ہوتا ہے خلوص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے سی گناہوں پر اور دنیا میں اس پر رحم فرماتا ہے اور او آخرت میں اس کو زیب و زینت سے نوازتا ہے خوبصورت و زیبا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک ہزار پردہ ڈال دیتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں یہ ثواب و حاجر جو بندے کو ملتے ہیں یا یامن الصل جمیل وصطََََََََََقویح کے پيراگراف کے پڑھنے میں پھر ہرمايا جو آگے وہ ازاكالا اور جب بندہ کہتا ہے من لم يو آخص بل جريرت يا ابھى ہمارے كہتاب بلجزيرہ آيا من كا یہ بالجریرہ کا لفظ زیادہ صحیح ہے تو یا من لم يو آخص اے وہ اللہ جو اپنے بندوں کے کوتاہیوں کو ان کی گناہوں پر فوری طور پر مواخذہ نہیں کرتا فوری طور پر بندے کی گناہ جب بننا گناہ کے مرتبہ ہو جاتا ہے اس پر گرف نہیں فرماتا ہاں جی فورن اس پر مواخذہ نہیں کرتا اس کو سزا اور عذاب نہیں دیتا ولم لم یہ کے سندہ اور نہ اس کے پردہ دری کرتا ہے تو جن و جب بندہ یہ جو دو پیراگراف جو اورات کے اندر ہے پڑھ لیتا ہے تو اس کو ثواب کیا ہے فرماتے ہیں لم یو اللہ یوم القیمہ تو کل کے عمل میں اللہ تعالی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں لے گا اس بندے کو بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا لم صف اللہ, اللہ حساب نہیں لے گا یوم القیمہ قیامت کے دن اس بندے کا کوئی حساب نہیں لے گا ولم یا سدرا اور اس کے پردہ دری نہیں کرے گا بندے سے جو کچھ گناہ شادات ہوا اس کو اللہ پردہ ڈالے گا یوم اس دن تہ تک سطور ستو دن سارے لوگوں کے پردے ہٹ جائیں گے ہاں سارے لوگ جو ہے جس طرح قرآن نے کہا اراتن ہوفاتن ننگے پیر اور ننگے جسم جو ہے میدان حاصل میں آ جائیں گے لیکن یہ بندہ پردوں میں آئیں گے ہاں جی لوگوں کے یوم تبلا سرائے سارے مخفی چیزیں ظاہر ہو جائیں گے ہاں جی لیکن اس دن جو ہے سب کے نام عمل حق بندے کا اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے پردے اس سے نہیں ہٹائیں گے اور اس کو قیمت وزینت دیں گے ہاں جی اور اس کو شرمندہ نہیں کریں گے تو آش یہیں تک اس کے صاف یا باقی پیراگراف کا بھی صاف کل کی طرف سے ہو